اور کچھ یہ ہاں نماز میں اگر رقو کی تصویر سجدہ میں پڑھ لی تو نماز پر کیا فرق پڑے گا ہاں یہ تصویر جو ہے ان کا پڑھنا سنت ہے اگر کسی نے رکوع کی تصویر سجدے میں پڑھ لی سجدے کی تصویر رکو میں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی